مینا سے میں یہ تخز مندون اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اندادن خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ارتکاب کرتے ہیں دونوں قسم کے شرک کا عقیدے کا بھی فیل کا بھی اب فیلی شرک کی طرف آہستہ آہستہ قرآن لا رہے نا اس لیے یہاں پر یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ میں یہ تخز مندون اندادن جو خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں اندازن شریک ٹھہراتے ہیں اس انداد کے دو ترجمے کیے تھے اس انداد کے دو ترجمے کیے تھے یاد ہے جلدی بتاؤ جان چھٹے اندادن کے دو ترجمے کیے تھے نا ایک تو یہ کیا تھا کہ زد شریک اور ایک یہ کیا تھا کہ محبوب یہ بھی کیا تھا یاد ہوگا کہ فلاط اللہ اندادم ون تم تالم اللہ کے مساوی اور اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ کسی کو یہ کیا تھا کہیں چلیے کل دیکھ کے آئیے گا کل دیکھ آئیے یہ تو کام کیجئے ہم بھی کل دیکھ کے بتا دیں وومن اللہ سے اللہ انداد اور اللہ کے علاوہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کے شریک بنا لیتے ہیں جو ہبو وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق یہ آیت یہودیوں کے متعلق تو ہے یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے اللہ نے شکایت کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت میرا حق بنتا ہے بلزینہ آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حب اللہ انہیں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت ان پہ غالب رہتی ہے خدا کی محبت ان کی زندگی میں زیادہ کام دیتی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں غلبہ اس کا ہونا چاہیے اللہ کی محبت میں شدت ہونی چاہیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور اپنے خود ساختہ مشائق کی محبت دلوں پہ قابض ہوتی اللہ کے لیے اتنی غیرت نہیں آتی اور اپنے مشائق کے لیے زیادہ غیرت آتی اور اللہ کی محبت اتنی نہیں ہوتی مسجد کی محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی مزارات کی ہوتی ہے ان چیزوں کی یہ سب چیزیں سوچنے کے قابل ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے یا کس کی محبت غالب ہے اللہ نے فرمایا انداز دیں جو ہبو اللہ وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت بلزینہ شد شدحب اللہ اور ایمان والے وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے ولو یر اللہ زینہ اور اے کاش یر دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, ہے کیا دیکھتے یہ نہیں بتایا اس جرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے فرمایا میں بولو یر اللہ ظلم ہوں اگر وہ دیکھتے کہاں پہ دیکھتے اس دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اس دنیا میں دیکھتے کہ اس جرون العذاب ذرا کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا میں آخرت کے عذاب کو یلون العزاب کہ جب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے ان القوت اللہ جمیا تو نے یقین ہو جائے گا کہ ساری طاقت اللہ کے لیے ہے ان اللہ شدید العذاب اور اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہے کاش وہ دیکھتے اس چیز کو دنیا کی زندگی میں تو آخرت ان کی سمر جاتی بچ جاتی لیکن اب کوئی ایک ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے نا تو اس لیے ایمان دل تو ہے نہیں وہ تو مومن کو ہے